صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أبيه ليلة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوسني قال لا تغضب وردد مرارا بخاری اب ابرائی راہ اور ابی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا ورسا مت کرو فرد ادمارن شخص نے اپنا سوال کئی مرتبہ لا تغضب ہر مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا غصہ مت کا اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا غصہ انسان کی فطرت میں ہے یہ حدیث نمبر سولہ ہے غصہ انسان کی فطرت میں ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف اوساد دیے ہیں خوشی غم غصہ رضا مندی نفرت محبت یہ سارے جذبات اور یہ ساری صفات دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہیں ان کا تعلق دین سے بھی ہے اور دنیا سے بھی لہذا انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو اس کو پسند ہو تو خوش ہوتا ہے اور ایسی کوئی چیز اس کے ساتھ ہو جو اسے پسند نہ ہو تو جتنی وہ چیز ناپسند ہوتی ہے اسی کے بقدر اس کو غصہ آتا ہے لیکن کیا فی نفسی یہ غصہ غلط ہے فی نفسی غصہ غلط نہیں ہے نہ غصہ عائب ہے غصے کا غلط جگہ ہونا یا غلط مقدار میں ہونا یا غلط انداز میں ہونا غصے کے اظہار کا طریقہ غلط ہونا یہ غلط ہے غلط بات پر غصہ آنا صحیح ہے صحیح بات پر غصہ آنا غلط ہے لہذا اس حدیث میں اصلا جو غصے سے منع کیا گیا ہے وہ عام طور سے جو انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس کی زبان غلط چلتی ہے وہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو غصے کے نتائج ان نتائج سے منع کیا گیا ہے。کہ غصہ آنے کے بعد ایک انسان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من من سلم المسلمون لسانه و السانی یا ایک روایت میں منسل مناسمسا من نہیں ہوتی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان یا دوسرے لوگ محفوظ رہیں تو ایک آدمی غصے میں آ کر زبان سے کچھ بول دیتا ہے کبھی گالی دیتا ہے کبھی لانت کرتا ہے کبھی کسی کو بےزت کرتا ہے کبھی غصے میں آ کے وہ کسی کو غرب پہنچاتا ہے مار پیٹ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کر غصہ مت کر اس لیے کہ غصے کا انجام عموماً ندامت ہوتا ہے اور غصے کا انجام عموماً بے عزتی ہوتا ہے انسان خود نادم ہوتا ہے اور جو کچھ حرکتیں اس نے کی ہیں اس سے اس کا مقام اس کی عزت گھٹ جاتی ہے لہذا یہ انسان کے لیے ورر والی چیز ہے نقصان والی چیز ہے اگر فی نفسی غصہ غلط نہیں ہے لیکن چونکہ انسان ایک دم کنٹرول غصہ نہیں کر پاتا ہے لہذا اس کے نتیجے میں وہ پریشان ہوتا ہے اور خود ہی اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے اور کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے نیک بندے کون ہیں ولکا غصہ پی جانے والے غصہ پی جانے والے غصے کا گھونٹ پی جانے والے اسے ظاہر کرنے کے بجائے ضبط کرنے والے اسی لیے یہاں یہ نہیں کہا وہ بندے جنہیں غصہ نہیں آتا فی نفسی غصہ نہ آنا یہ تعریف والی چیز نہیں ہے بلکہ امام شاہ رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے یہ امام شافی کہہ رہے ہیں اور جسے منانے کے باوجود راضی کرنے کی کوشش کے باوجود راضی نہ ہو وہ شیطان ہے تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس آئند سے معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی غصہ نہ آنے پر تعریف نہیں ہے بلکہ غصہ پی جانے پر تعریف ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی غصہ آتا ہے اگر غصہ نہ آتا تو صبر کا کمال کہاں ہوتا ہے کہ غصہ ہی نہیں آتا ہے تو پھر صبر کس چیز پر کرے گا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے کی کیا مانا جب غصہ آئے گا اور پھر اپنے آپ پر قابو پائے گا تب جا کر تعریف کے لائق ہوگا تو ولقا نلغی ولافینس غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ایک انسان کوئی ایسا کام کوئی کرے اس کی بےزتی کرے اس کو ستائے اسے غصہ آتا ہے اس لیے کہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے اس کا سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے اب غصہ آنے کے بعد یا تو وہ آپ سے باہر ہو جائے یا پھر اپنے آپ کو قابو میں رکھے یہ پہلا مرلہ ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں پھر انتقام آج یا بعد میں معاف کر دو کنٹرول کرنے کے بعد دوسرے کو جس نے غلطی کی ہے اس کو معاف کر دینا یہ اور آگے کا اعلیٰ مرتبہ ہے اس سے آگے کیا ہے اللہ حب المحسنی کہ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ اس کے ساتھ اچھا شروع کریں ادفع باللتی فلتی احسن فل بہن تم برائی کو ایسی چیز سے دفاع کرو جو اس کے مقابلے میں اچھی ہو تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا بالکل قریبی دوست بن گیا ہے لیکن کیا کہا وَمَا إِلَّا الَّذِينَ صبر ہو یہ چیز انہیں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں صبر کی نعمت عطا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جنہیں سب صبر القا کیا گیا اور وماق حد عویم <عظيم> یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا خیر میں بہت بڑا حصہ ہے تو اس آئل سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے غصہ پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنے والے بلکہ ان پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ان کو ستایا ہے ان کو تکلیف دی ہے تو یہ اعلی مرتبہ ہے جس کا اہتمام ایک انسان کر کے اعلیٰ بنتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و ادا ما غد ابو ہوم اللہ کے نیک بندے کون ہیں سورہ شورا آیت نمبر سینتیس و ادا ما غد ابو ہوم ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں یغفرون فرون معاف کر دینا مغفرت کر دینا یعنی جو بھی ان کے ساتھ برائی کسی نے کی ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں اداب غدیب یا يَغْفِرُونَ جب انہیں کوئی غصہ دلاتا ہے انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ظاہر بات ہے کہ معاف کس کو کر رہے ہیں غصہ کسی نے دلایا ہے اسی کو معاف کرتے ہیں خادم ہے بیوی بچے ہیں دوست ہے جس کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہے پڑوسی ہے رشتہ دار ہیں تو جب انہیں غصہ آتا ہے کوئی غصہ دلاتا ہے اس کی جہالت سے اعراض کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں اس کی جہالت کے جواب میں جہالت کا ثبوت نہیں پیش کرتے وہ ادا الجاہر کالو سلامت جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ خود اپنے قابو میں ہو کہ اس کو کنٹرول اپنے آپ کو کر سکتا کیونکہ غصے کی حالت ایسی ہے کہ جیسی کسی انسان کو غصہ آتا ہے اس کے اندر چھپا ہوا جانور اس کے اندر چھپا ہوا شیطان باہر آ جاتا ہے پھر وہ کسی کی نہیں مانتا پھر تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر افسوس کرتا ہے غصے کا خاتمہ اکثر ندامت پر ہوتا ہے اور نقصان پر غصہ پینا غصہ برداشت کر لینا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا غصے کی حالت میں خصوصاً جبکہ ایک انسان کے لیے ممکن ہو کہ وہ غصہ اتارے اس کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منقب کا غبا ہو جو آدمی اپنے غصے کو روکے رکھتا ہے اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہے اللہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائے رکھتا ہے ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں لیکن کمیاں کب ظاہر ہوتی ہیں غصے میں جیسی غصے آتا ہے آدمی ایسی باتیں کرتا ہے, ہم, سمجھتے تھے آدمی اچھا ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم میں انسان کے اندر چھپے ہوئے منفی جذبات سارے بھڑاس اس کی پوری نکل کے اڈین دیتا ہوا ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے لیکن غصے کی حالت میں وہ اپنے سارے منفی جذبات باہر نکال دیتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں زلیل ہوتا ہے لیکن جب آدمی غصہ کنٹرول کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اس کی عزت بچی رہتی ہے منقف غبا ہو اللہ عورت جو اپنا غصہ رو کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے من قدم غیبن و لو شاہد اور جو آدمی غصہ اپنا کنٹرول کرے غصہ پی جائے اگر چاہتا تو غصہ اتار دیتا اس کو کوئی دباؤ نہیں تھا پولیس پہ غصہ کون اتارے تو وہاں تو مجبوری ہے برداشت کر لے گا لیکن عام آدمی کوئی ہے جو اس سے کم تر ہے اور وہ کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا ہے تو غصہ اتارنے کی قوت اور قدرت اس کے پاس تھی لیکن پھر بھی اس نے غصہ پی لیا اس نے غصہ کوئی کمزور آدمی ہے بوڑھا آدمی ہے اس نے ڈانٹ دیا اس کو اب اس کو غصہ آیا کہ کچھ بول دے لیکن پی گیا کیوں بزرگ ہے وہ ممتراز ہے ٹھیک ہے غلطی اگرچہ ان کی ہے لیکن ان کی بےزتی کرنا بڑوں کی ڈاڑ بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو برداشت کر گیا اس کو تو کہ فرماتے ہیں منقد واہبا رضا روم قیام قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے دل کو رضا سے رضامندی سے بھر دے گا اللہ راضی کر دے گا اس کو اتنا دے گا اور اس کے قلب کو اللہ تعالی رضا سے بھر دے گا اس کو امام تبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور شیخ البانی نے اس کو سعل جامع صغیر میں حسن کہا ہے اور دیکھا جائے تو اصل طاقت یہی ہے کسی آدمی کو اپنی جسمانی قوت سے پچھاڑنا آسان کام ہے اس کے لیے جانور والی قوت لگتی ہے لیکن اپنے آپ کو غصے کے وقت میں باندھ کے رکھنا اپنے جانور کو باندھ کے رکھنا جو اندر اس کے بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے اخلاقی طاقت لگتی ہے اس کے لیے اصول کی طاقت لگتی ہے اور جسمانی طاقت سے بہتر اخلاقی طاقت ہوتی ہے جسمانی طاقت لوگوں کو قیدی بنا سکتے ہیں لیکن اخلاقی طاقت سے لوگوں کے دل کو مسخر کیا جا سکتا ہے ایک آدمی جسمانی طاقت سے کسی کو پکڑ کے باندھ دیا دل تو اس کا مسخر نہیں کر سکتا دل پہ قابو نہیں کر سکتا ہے دل جیت نہیں سکتا ہے اس کا لیکن اخلاقی طاقت کے ذریعے سے وہ لوگوں کا دل جیت سکتا ہے تو دل فتح کرنا یہ بڑی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واقعی اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے میدان میں اترا اور اٹھا پٹک کر کے کسی کو چت کر دیا جسمانی طاقت یہ اصل پہلوان نہیں ہے حالانکہ دنیا اعتبار سے یہ بھی پہلوان ہیں یہ کمال نہیں ہے اس میں انسان کھا پی پیدائشی بھی مضبوط ہو سکتا ہے وہی اس میں کمائی اس کی کیا ہے زیادہ سے زیادہ اس نے ایکسرسائز کیا کھایا پیا اپنے جسم کو مضبوط بنایا اس سے مضبوط تو جانور بھی ہوتے ہیں وہی آدمی اگر کسی اونٹ سے لڑے کسی بھینسی سے لڑے وہ اس کو مار دے گا تو جسمانی طاقت اگر ہے تو انسان سے بڑھ کے تو جانوروں کے پاس ہے انسان کے پاس ایک اور طاقت ہے جو اس کو آلہ بناتی ہے وہ اخلاقی طاقت ہے اور دوسروں کو چت کرنا آسان ہے اپنے کو چت کرنا مشکل ہے یہ اخلاق اور اصول کے بغیر ممکن نہیں ہے ایک با اصول آدمی ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور نہ بے اصول آدمی بھی دوسروں کو کنٹرول کر سکتا ہے باسول آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح کا پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو چت کر دے پچھاڑ دے بلکہ واقعی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے امام <تصفح> البخاری <تصفح> وہ مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے لہذا اس حدیث سے آپ غیر مسلم کو سنائیں گے بہت خوش ہوگا کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اسلام بتاتا ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں اخلاقی ہوتی ہے اصل جو قوت انسان کی وہ مورل قوت ہوتی ہے نہ کہ فزیکل تو ایک انسان کمزور انسان بھی دوسروں کو جھکا سکتا ہے اگر واقعی اس کے پاس اخلاق اور اصول کی طاقت ہے دنیا میں ناکامی کی وجہ کیا ہے بے صبری شارٹ میں اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی پر جائزہ لیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں جلد بازی میں کتنی چیزیں خرید کے لائیں بعد میں پتا چلا کہ خامقا کرے گا جلد بازی میں کتنی باتیں بول دیں بے صبری میں بول دی بعد میں پتا چلا چھپ رہتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے کتنے طلاق کتنے قتل کتنے توڑ پھوڑ نقصانات اور کتنے غلط فیصلے انسان کے غصے میں ہوتے ہیں کتنے لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں پھر صاحب کے پاس آتے ہیں کچھ راستہ ہے ایگزٹ کہیں سے ہے اس میں پھر کوئی حلالہ بتاتا ہے اور حلالہ سنتے ہی اہل اہلدیس ہو جاتا ہے کتنے لوگ تو اس سے اہل ہوئے کیوں حلالہ نہیں کراؤں گا بیوی کا یہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا لیکن کیا کیوں ایسا طلاق کیوں دیا اسے میں آ گیا اس میں طلاق دے دیا تو جب انسان بہت سارے لوگ جن کے ہاتھ پاؤں نہیں چل پاتے ہیں تو وہ زبان کی طاقت استعمال کر کے بڑے سے بڑا ڈیمیج کر دیتے ہیں تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے بلکہ غصے کے وقت میں ایک اور بات آپ نے بتائی وہ یہ کہ ایک آدمی غصے میں چپ ہو جائے کیونکہ غصے میں آدمی میکسیمم بولتا ہے اور اس کو ملٹی پلائی کر کے بولتا ہے مار ڈالوں گا ٹکڑے کر کے تجھ کو چیلکا کو کھلا دوں گا غصے میں آ گیا کسی کو پڑوسی سے ہوا اور اتنا بولتا ہے کہ جو प्रैक्टिकली पॉसिबल بھی نہیں ہے کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے لیکن غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر یہ آدمی زبا بھی نہیں کر سکتا جانور کو لیکن کیا کہہ رہے ہیں مار ڈالوں گا ٹکڑے کر کے چیلکوں کو کھلا دوں گا ہڈی پسلی कैसे کر دوں گا کیسے کرے گا پھر؟ ہڈی اور پسلی کیسے ایک کرے گا تو بولتے وقت میں آدمی کیا کرتا ہے زیادہ سے زیادہ بولتا ہے اور بعد میں اس پر افسوس گھر میں بھی آپ دیکھیے بیوی شور کے جھگڑوں میں ایسی باتیں بول دیتا ہے جو بات سچ نہیں ہے غلطی کیا تو اس سے شادی کر دیا وہ بھی کچھ ایسا بول دے گی دیکھا بھی نہیں تھا آپ کو میرے والد صاحب نے رشتہ کر دیا اگر پوچھتے تو بولتی تھی نہ ہو حالانکہ واقعی دونوں خوش ہیں ایک دوسرے سے خوش ہیں لیکن اس دن اس وقت پرابلم ہوا ہے تو سارا غصہ جو ہے انسان نکال دیتا ہے اور ایسی بات بول دیتا ہے جو واقعی بعض اوقات سچائی بھی نہیں ہوتی ہے یا بعض اوقات سچائی ہوتی ہے لیکن اس کو دل کے کسی کوٹری میں سنبھال کے رکھا تھا چپ یہیں بیٹھنا باہر نہیں آنا غصے کی حالت میں باہر آ جاتا ہے اور بھاگی سے کیوں بولا ایسا میں تو یہ جو غصہ ہے یہ انسان کا دشمن ہے اگر اس کو وہ کنٹرول میں رکھے تو بہت صحیح جہاں اس کو ظاہر کرنا کرے شریعت کی حدود پامال ہو رہی ہے آدمی کو نہ نسی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ غلط ہے بچے اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں بیوی ایسا کوئی کام کر رہی گھر والے ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے ڈانٹے آدمی تو ڈانٹنا ضروری بھی ہے اور غذب اللہ کی صفات میں سے ہے غیر المخوب علیہ غریب اللہ علیہ اللہ کے صفات میں سے تو عیب نہیں ہو لیکن اس کا ظاہر کرنا اس میں سارا معاملہ پھنسا ہوتا ہے اس میں غلطی ہوتی ہے فینسی غصے میں نہیں تو وہ داغا بھی کمفلی جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے چپ ہو جائے وہ کاموش رہے ہیں. غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جو بھی پلان ہے فیوچر کی بتائے لیکن ابھی نہیں غصے میں نہیں غصے میں زیادہ بول دے گا غصے میں برے طریقے سے بولے گا تعلقات خراب ہو جائیں گے سالوں کے تعلقات ہوتے ہیں بننے کے لیے دیوار بہت وقت لگتا ہے ڈھانے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے کتنے تعلقات غصے میں کچھ بول دینے کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے دراڑ اس میں پیدا ہو جاتی واپس ویسے تعلقات نہیں بن پاتے اس کے لیے آدمی غصے میں چپ رہے ہیں. اسی طرح سے غصے میں شیطان کے لیے بہت ممکن ہوتا ہے کہ اس سے غلطی کرائے اس لئے اللہ کی پناہ مانگ لینا چاہیے شیطان کے مقابلے میں سلیمان ابن سورت کہتے ہیں اس طبلا صلی اللہ علیہ ون جلوس دو لوگوں کی آپس میں بات چیت میں جھگڑا ہو گیا ایک دوسرے کو برا کہنے لگے جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ احد وما یسب و صاحبہ ہو قد احمر دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے کو بہت بری بری باتیں کہہ رہا تھا یہاں تک کہ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا ایک دم غصے میں فکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ غصہ جس کو آ رہا ہے اگر وہ کلمہ کہہ دے تو اس کی ساری جو کیفیت پیدا ہو رہی وہ چلی جائے گی سرا ابھی پھٹنے میں ہے یہ کہ چلی جائے گی لو اعود باللہ من الشیطان الرجیم بس وہ اتنا کہ دے اعود باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے معلوم ہے کہ غصے میں انسان بہت ولنری ہوتا ہے شیطان اس وہ کروا سکتا ہے جو عام حالات میں وہ نہیں کرے گا قول سے عمل سے بعض اوقات غصے میں آ کے اولاد ماں باپ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہے باپ نے ڈانٹ دیا اولاد نے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا تو اتنا غصے میں انسان بعض اوقات ایسا کام کر بیٹھتا ہے زندگی بھر پچھتا ہے کیوں میں نے ایسا کیا تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابو سعید کہتے ہیں کا نہ ابن عبد اللہ ابن ادبا ابن عبد اللہ ابن ادبا تابین میں سے شگار تابین میں سے کہتے ہیں غبا غلامی کال ماں اشبا کا بھی مولاک انی و انصل آدمی کو غصہ آتا ہے دیکھتا بیوی غلطی کی بچے غلطی کیے یا بیوی دیکھتی ہے شوہر صحیح سلیقے سے سلوک نہیں کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا ہے غصہ آتا ہے بچے ستاتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آتی ہے پڑوسیوں کی طرف سے آتی ہے خاص کر کے خادموں کی طرف سے یا ماتحتوں کی طرف سے تو ایسے وقت میں سلف کا طریقہ کیا تھا غصہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ابن عون کہتے تھے جب ان کو غصہ ان کے غلام پر آتا کہتے ماں شبہ کا بے مولا تو بالکل اپنے مالک پہ گیا ہے مالک کون کا, کا غلام کا خود انتتاسی و اناسیلہ تو میری نافرمانی کرتا اور میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں یعنی آدمی جب دیکھے کہ اس کے ماتحت اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو غصہ توجبی بات ہے لیکن وہ یہ بھی سوچے کہ اس سے اوپر اللہ رب الارمین ہے جو اس کا مالک ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو کہ اس کو سزا دے ولی ہو ولیسا ہو اللہ جو ہے بونا اللہ نے کہا ایمان والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر کریں کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے یعنی انسان یہ دیکھے کہ اگر میرا حکم کسی نے نہیں مانا ہے تو میں بھی تو کسی کا حکم نہیں مانتا ہوں لیکن اس کا حکم نہ مان کر بھی میں اس سے معافی کی امید رکھتا ہوں تو میں بھی اگر کسی کو معاف کروں گا تو بہت ممکن ہے میری اس خیر کو دیکھ کر اللہ تعالی بھی مجھے معاف کر ہیں ال جزاحسانی احسان بھلائی کے بدلا بھلائی کے سو کیا ہو سکتا ہے الجزا عمل اور ہم کہتے ہیں کہ جزا آدمی کے عمل ہی کی نوعیت کی ہوتی ہے وہ معاف کر دیں اللہ معاف کر دے گا وہ پردہ پوشی کرے اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا وہ کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا وہ پلائے اللہ اس کو پلائے گا تو اللہ کا جو معاملہ بندے کے ساتھ ہے بندے کے عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے عموماً تو یہ بھی حدیث بتا, یہ بھی قول بتاتا ہے کہ سلب بھی اس بات کا احساس رکھتے تھے جب ان کے خادم وغیرہ جو بھی ماتحت ہیں کوئی ایسی بات کرتے جس پہ غصہ آتا تو اس بات کو یاد کرتے کہ خود میں بھی تو نافرمان اللہ کا ہوں پھر بھی میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں چلو اس کو معافی کر دینا چاہیے حدیث نمبر سترہ احسان کی فضیلت پچھلی حدیث سے معلوم ہوا غصہ فی اف برا نہیں ہے لیکن غصے میں بے, بے قابو ہونا برا ہے اور غصے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من شیتوان الرجیم کہنا چاہیے اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھے تو دوسروں کے عیوب ہلکے دکھائی دیتے ہیں عموماً دوسروں کے عیوب گمان ہیں اور ہمارے عیوب دلیل ہیں ہمارے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکثر اوقات دوسروں کے عیوب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے داوے نگاہ کی غلط ہونے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کئی بار باتیں تعلقات میں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بدگمانیاں ہوتی ہیں اور آپ کے خام خواہ ناراض ہوتا ہے میں گیا بازو سے سلام تک نہیں گیا آپ کی بار میں سلام نہیں کروں گا بس ختم حالانکہ بےچارے نے دیکھا بھی نہیں اس کو اگر دیکھتا تو سلام کرتا لیکن خامخواہ کی بدگم، بدگمانی دل میں آئی اور اس کا دشمن بن گیا ناراض ہو گیا تو بہت ساری ناراضگیاں بدگمانی کا نتیجہ ہوتی ہیں اور اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے حديث نمبر سترة إحسان لفزيلة عن أبي علاء شداد بن أوسن رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبعتم فأحسنوا الذبحة وليحذ أحدكم شفرته ابو ابولا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے لہذا جب تم جنگ میں دشمن کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور اگر تم جانور دبا کرو تو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے ذبح کرو اور تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری سے تم ذبح کرتے ہو اسے اچھی طرح دھار کر لو اور ولیورف دبی اپنی چھری کو تیز کر لو ولیورخ دبی اور اپنی ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ اس حریض کو امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز میں آدمی کو احسان کا طریقہ اپنانا چاہیے احسان کیا ہے ابن الملقن رحم اللہ فرماتے ہیں ول احسان ہونا بانا الحکام کسی کام کو اچھے طریقے سے پختہ طریقے سے سلیقے سے اور کامل طریقے سے کرنا یوں ہی نہیں کر دینا بلکہ اچھے طریقے سے اس کو کرنا سلیقے سے اس کو کرنا تحسین فل اعمال المشرو مطلوب جتنے بھی اعمال اللہ تعالی نے مشروع کیے ہیں جن کو شریعت میں مقرر کیا ہے ان کو اچھے سے کرنا یہ مطلوب ہے نماز پڑھے آدمی اچھے سے پڑھے ذکر کرے اچھے سے کرے اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ احسان کرے تو بہترین طریقے سے کرے تو جو بھی اعمال شریعت میں ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے ف حق ہے علی من شرع فی شیء منها ان یاتی بہ علی تو جو بھی آدمی شرعی اعمال میں سے کسی اعمال کسی عمل کو شروع کریں کوئی عمل کریں اس میں واقع ہو تو اسے چاہیے کہ کامل طریقے سے اس کو کریں وضو کریں اچھے سے کریں نماز پڑھے اچھے سے پڑھے روزہ رکھے اس کی جو روزے کو بگڑنے سے بچائے کامل طریقے سے روزہ رکھے اس, کی شروع, اس کے آداب اس کے واجبات اس کے ارکان ساری چیزوں کو اچھے سلیقے سے کرے تو کسی بھی عمل کو اچھے سے کرے عَلَى آدَابِهِ وَالْمُك... <لَحَا> کہ وہ اس کی جتنے بھی اس عمل کے آداب ہیں اور جس سے وہ عمل صحیح ہوتا ہے کامل ہوتا ہے ان سب آداب کی رعایت کرے تو معلوم ہوا کہ احسان کے معنی ہیں جو کام بہترین طور سے جس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو بہترین طور پر کیا جائے عمل کو اس کے بہترین طریقے پر کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا حکم تم جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کرو عدل و انصاف کرو وہ ادا قتل تم جب تم جنگ میں دشمن کو قتل کرو تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو قتل کرو فن اللہ محسن ان یو المحسنین اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسن ہے محسنین کو پسند کرتا ہے اللہ نے جو بنایا اللہ نے جو عطا کیا اللہ نے جو جنت بنائی اللہ نے جو دین دیا یا جو بھی اللہ نے کیا سب بہترین ہے انسان کو آپ دیکھیے انسان کو اللہ نے کیسے بنایا چہرہ ہے چہرے میں آنکھیں ناک زبان اور کان اور دماغ معظم آگا اوپر ہے پھر ہاتھ ہیں پھر پاؤں ہیں چلنا نیچے سے ہے پاؤں سے ہاتھ ضرورت پیش آتی ہے چلتے پھرتے بھی بیٹھ کے بھی اور پھر اوپر انسان کا چہرہ ہے کھانا کھاتا ہے منہ آگے ہے پیچھے نہیں ہے آبر ایک ہی ایک ہی جانب ساری چیزیں ہیں سوچی آخ ناک اور منہ سب ایک جانب ہے اور آدمی ہمیشہ سنتا ہے تو سامنے کی جانب سے سنتا ہے عموماً اس لیے کاروں کا روپ بھی اس طرح ہے لیکن پیچھے کی بھی آواز سن سکتا ہے اور انسان کو اللہ رب العالمی نے کتنی ساری انگلیاں دی ہاتھ بنائے تو کیسا بنائے بغیر انگلی والے ہاتھ ہوتے تو کوئی چیز کا آروپ اٹھا سکتا تھا لکما بنا سکتا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جوتے کا تسما सकता سکتا تھا نہیں اور پاؤں आप آپ हाथ ہاتھ होते ہوتے ہیں ایسے اور پاؤں کیسے होते ہوتے ہیں پیچھے کی طرف ہاتھ آگے کی طرف کیونکہ ہاتھ سے बनाना بنانا چیزیں اٹھانا یہ کام ہے لہذا ہاتھوں کو آگے اس طرح سے مڑنے والا بنایا لیکن چلنا الٹا نہیں ہے آگے کی طرف چلنا ہے تو پاؤں کو پیچھے مڑنے والا بنایا چھوٹی سی چیز ہے جس پہ آدمی غور کر لے تو اللہ کا احسان مانے گا کہ اللہ نے جو بھی بنایا اچھے سے بنایا پرندوں کو پر ادا کی مچھلیوں کو تیرنے لائق بنایا پانی کے اندر اور انسان کو زمین پر چلنے لائق بنایا اور ساری صفات اس کو عطا کی بولنے کی صفت دی پھر پیٹ کا کھانے پینے کا نظام دیکھیے پیشاب پاگانے کا نظام دیکھیے تو اللہ نے جو بھی بنایا اچھا بنایا ان اللہ محسن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اللہ نے دین دیا اللہ نے جنت کا راستہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے بندوں پر احسان کرتا ہے ان کے عمل سے دس گنا زیادہ نیکیاں دیتا ہے اور سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے یہ احسان ہے جتنا کیا اتنا ہی بلکہ ان کے گنا کو معاف کرتا ہے اس کی طرف سے احسان دیے ہے ہونا تو یہ چاہیے اگر دیکھا جائے نہیں گناہ کیا ہے تو سزا تو ملے گی دنیا میں آپ دیکھیں کوئی آدمی غلطی کرے قتل کرے چوری کرے غلطیوں کے صاحب معاف کر دو نہیں سزا تو ہوگی تم کو تم نے جو نقصان کیا ہے جو غلطی کی اس کی سزا ہوگی تم کو معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگا لیکن اللہ زندگی بھر کے گناہ اگر آدمی کی معافی مانگے اللہ احسان کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا سارے گنا بخش دیتا ہے تو ان اللہ ان اللہ محسنین اللہ تعالی محسن ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی اعمال کو بہترین طور پر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جس میں سے حسن اخلاق اور مخلوق پر احسان کی ہے لیکن احسان ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ نے عبادت کریں تو ایک دم اللہ تعالی کی طرف قلب کو متوجہ کر کے کرے انتخلہ اللہ کا تراب احسان پوچھا جبیل نے کیا ہے کہا تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اللہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے احسان بہت بڑی چیز ہے کہ وہ عبادات میں آئے گا اخلاق میں آئے گا لوگوں کے ساتھ سلوک میں آئے گا انسان جانور سب کے ساتھ تو اسلام میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم احسان کرنے والے ہوں سب پر حتیٰ کہ یہاں پر دو مثالیں دی گئی جن میں احسان کی صورت دکھائی نہیں دیتی ہے کیا اس کو بھی اچھے سے سلیقے سے کرو اس کو بھی یہ نہیں کہ قتل کیا جا رہا ہے تو تڑپا تڑپا کے مارو ذبح کر رہے ہیں تو بالکل جانور کو تکلیف دے کر مارو اس کو ذبح کرو بلکہ ایسا طریقہ اپناؤ کہ کم سے کم تکلیف ہو اور مقصود حاصل ہو جائے اسی نے کہا کہ اعیدا قتل تم جب تم قتل کرو تو احسان کا سلوک اس کے ساتھ کرو دشمن بھی ہے جنگ میں بھی, بھی قتل کر رہے ہیں پچھلی زمانے میں کیا ہوتا تھا تڑپا تڑپا کے مارا جاتا تھا کان کاٹیں گے ناک کاٹیں گے آنکھوں میں یہ کر دیں گے ہاتھ پاؤں اس کو کاٹ دیں گے اس کو زرید کیا جاتا تھا بہادر جب قتل ہوتا تو اس کا مطلع کرتے تھے تو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے اس کو کیا جاتا تھا نہیں سلیمان ابن برعیدہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آج کسی لشکر یا کسی سریعہ پر کسی کو امیر بناتے اوصاہو فی خاصتہی بی اللہ اسے خاص طور سے تقوی کی تنبیح کرتے ہیں وصیت کرتے ہیں وَمَمَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اور اس کے ساتھ جتنے مسلمان ہوتے تھے لشکر میں جنگ پہ جا رہے ہیں تو ان سب کو بھی خیر کی وسیت کرتے تھے بھلائی کی وسیت کرتے تھے تو مقال پھر یوں کہتے ہیں اغ جاؤ جنگ پر اور جنگ کرو اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ سے مدد لیتے ہوئے اللہ کے نام سے برکت اور مدد استعانت لیتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں اور کفر باللہ لڑو اس سے جو اللہ سے کفر کرے اللہ کا انکار کرے اغزو ولا تغلو غزوہ جنگ کرو لڑو لیکن غلول مت کرو مال غنیمت میں خیانت مت کرو ولا تقدیرو اور لوگوں سے عہد کو توڑو مت غدر مت کرو وعدہ کیا ان سے عہد کیا اور عہد توڑ دیا نہیں بلکہ ولا تقدیرو ولا تمسلو اور مسلح مت کرو بعض بات میں تمثل ہوئے لیکن اور نے کہا کہ تمسلو زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ نہ میں مبالغے کی ضرورت نہیں ہے کہ ولا تمسلو مطلا مت کرو یعنی نہ کان کاٹنا جس سے لڑ رہے ہیں ان کو تڑپا تڑپا کے مارنا اس طرح سے مت کرو ایسا قتل کر دو جنگ میں بس قتم تڑپانے کی ضرورت نہیں ہے بربریت کی ضرورت نہیں ہے ولا تمسلو ولا قتل ولیدن اور بچوں کو قتل مت کرو بچوں کو قتل مت کرو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ متلا منع ہے کہ جنگ میں بھی لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جائے اور بلکہ جنگوں میں کیا آپ دیکھیں گے کتنے علاقوں میں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی پکڑا جاتا ہے چوری کرتے ہوئے یا جھوٹا الزام بھی لگا کے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری خوراکات جو ہے انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتی ہے تو اسلام یہ چیز نہیں ہے جنگ میں بھی تم قتل کرو تو صلیقے سے قتل کرو مجبوری جنگ مجبوری جنگ کیا کریں گے اگر بغیر اس کے نہیں کام ہو رہا ہے تو جنگ کرنی پڑتی ہے امن کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات جنگ ہوتی ہے کوئی ملک ہے امن ومان سے جی رہا ہے کوئی دوسرے لوگ اس پر حملہ کرنے کیا کریں گے حملہ کرنے دیں گے نہیں دفاع جان مال کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے پھر مجبوراً جنگ کرنی پڑتی ہے یا کوئی خلیف ہے کوئی اہل حق ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ کر رہا ہے تو ان کے دفاع کے لیے یا ان کے خلاف جو دشمن ہے اس کو توڑنے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے اور بھی کئی اسباب اس کے ہیں تو اس میں بھی ایسا بھی موقع آئے تو اس میں کیا بتایا گیا کہ احسان کا راستہ نہ چھوڑا جائے اسی طرح سے زبا کا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اور جو آدمی رحم کرے چاہے وہ ایک پرندہ ذبح کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اگر رحم کرتا ہے اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے لیے تو اللہ تعالی قیامت کے دل اس پر رحم کرے گا یعنی ذبح کر رہا ہے لیکن دل میں رحم آ رہا ہے صاحب نے کہا اللہ میں سب ذبح کرتا ہوں اس کو بہت رحم آتا جانور پہ تو آپ نے کہا کہ جو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا تو اسلام انسان سے ایسے حالات میں بھی جس میں آدمی جانور ذبح کر رہا ہے اس کو جانور بن کے ذبح کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے پتھر دل ہو جا اور ایک دم تو جانور کی طرح کر نہیں وہ اپنی انسانیت کو اپنی ہمدردی کو اپنی خیر کو اپنے اخلاق کو نہ کھوئے ایسے معاملات میں بھی جاؤں مجبور ہے تو اس میں بھی بتایا گیا کہ وہ اچھے طریقے سے ذبح کریں محمد ابن سیرین رحم اللہ فرماتے ہیں ان عمر ابن ان عمر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بکری کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے در رہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اس پہ برسایا اس آدمی پہ جانور پہ نہیں آدمی پہ کیا کیا کوڑے سے مارا اس کو وقال لا جمیل تیرا اچھے سے لے جا اس کو صحیح طریقے سے اس کو لے جا موت کی طرف لے جا رہا ہے اس کو تو تھوڑا سلیقے سے اب تو تھوڑا آخری وقت ہے اس کا اب بد سلوکی کر کے مت لے جا اس کو سکھا لا ملک لا ملک عربوں میں ڈانٹ کے کہا جاتا ہے تجھے ماں نہ ملے یا تیری ماں نہ ہو, ماں سے محروم ہو لا لاؤ موت کی طرف ایسا سلوک ہے احسان کا سلوک کر رہا ہے امام ال اللہ نے کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادعن له صفحة اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا وہ فراتا ہو اور اس کو اسی طرح سے لٹا کے بکری کو اور پاؤں پر ٹکا کے اس طرح سے اور چھری دبا کے یہ چھری جو ہے تیز کر رہا تھا وہ بسریہ اور بکری اس کو آنکھ سے دیکھ رہی تھی چوری وہ جو ہے تیز کر رہا ہے اس کو بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے اس کو اور رکا کے رکھتا ہے اگر آپ تجھ کو زبا کرنے والا فقال افلا قبل هذا آپ نے کہا یہ کام پہلے ہی کیوں نہیں کر لیا یہ کام پہلے ہی کیوں نہیں کر لیا ان تری موت کیا دو بار مارنا چاہتا ہے تو اس کو کیا اس کو دو موتیں مارنا چاہتا ہے یعنی ابھی جب کرنے والا ہے لیکن ڈرا دھمکا کے ایک دم ہاں دیکھ اب چوری آئی ہے اب دیکھ تیرا کام ہونے والا اس طرح سے بکری کو لٹا کے رکھا ہے اور ستا کی تڑپا کے تکلیف دے کے اس کو ذبح کرے گا پہلے ہی سے کر لینا چاہیے ایک پاؤں رکھا ہوا ادھر اور ایک دھار یہاں پہ اس کو جو ہے تیز کر رہا ہے چوری تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں اتنی رعایت جانوروں کے بارے میں بھی اسلام میں کی گئی ہے تو انسان کی جان اس کی کتنی قدر اسلام میں ہوگی غور کرنے کی چیز ہے اس حدیث کو امام اتبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور شیخلبانی نے السیا میں اس کو ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور راہمون الرحمن رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا یا ان پر رحم کرتا ہے ارحم منفل الارض ارحم کو منفی السماء تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں جو آسمان پر ہیں وہ بھی تم پر رحم کرے گا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان زمین پر جو ہیں انسان ہیں جانور بھی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک فائشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا اس پر رحم کر کے اس کو پانی پلایا اس کی پیاس اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ تعالی نے اتنی نیکی کی بنیاد پر اس عورت کی مغفرت کر دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبائر بھی بعض نیکیوں کی بنیاد پر اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے ایک ہے کفارہ ایک ہے مغفرت تو کفارا انتہا جتنی گو قبا ارامات نکب فران کو سیاحت مجھے آگے آئے گا تو کبیرہ گناہ سے آدمی بچتا رہے جو نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں سے اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ دھلتے رہتے ہیں معاف ہوتے رہتے ہیں لیکن کبھی اللہ ممکن ہے کوئی نیکی کسی کی اللہ کو پسند آ جائے اللہ تعالیٰ اس پورے شخص کی مغفرت ہی کر دے تو کون سی نیکی اللہ کو پسند آئے اللہ ہی جانتا ہے اس لیے ہر نیکی کو اچھے سے کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ اتباع کے ساتھ بہترین طور پر آدمی کرے احسان کیا ہے یہی ہے کہ آدمی کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرے اور نیکی کو اچھے طریقے سے کرنے کی بنیادی صفت کیا ہے کم از کم دو چیزیں اس میں ایک وہ خالص اللہ کے لیے ہو دو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اس نیکی میں ریاکاری نہ ہو وہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو اور وہ نیکی بداٹ والے طریقے سے نہ کی جائے بلکہ سنت کے مطابق کی جائے پھر اس کے بعد زائد اوسع اور ہیں خوشوں کے ساتھ نماز پڑھنا اور نماز کے سارے آداب کی ریاض کرنا اور علاقے ہی ساری نیکیوں میں چیز تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے اچھے سے کرے حدیث نمبر اٹھارہ تخوا اور گناہوں کا کفارا عن ابی اب رحمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما تنقوا وقالق الناس بيقلقن حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح ابو ذر جندب ابن جناده رضي الله تعالى عنه اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه یہ دو صحابی ہیں دونوں صحابیوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ ما کنت اللہ سے ڈرتا رہ جہاں کہیں تو ہو کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر وہ تمخوہ اور برائی تج سے ہو جائے اس کے بعد فوراً کوئی بھلائی کر لیں وہ اس برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اس نے اچھے اخلاق سے پیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیشا. اس حدیث کو امام تروزی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اور بعض نسخوں میں امام کا قول ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح اس حدیث میں تین باتیں بیان کی گئی ایک ہر جگہ جہاں کہیں آدمی ہو تقوی کا التظام تقوی کا اہتمام اللہ کے خوف سے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا اس کا نام تقوا ہے اللہ سے ڈر کے ایسے ہر کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نمبر دو غلطی کے بعد نیکی کے ذریعے اس کا تدارک اس کی بھرپائی غلطی ہر ایک سے ہوگی غلطی کی بھرپائی کا مزاج اپنے تقوا کی تکمیل اور اس کی حفاظت تین لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے سلوک سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا تقوی کیا ہے اللہ کا خوف اصل اس کی اللہ کا خوف ہے اور تقوی کے معنی بچاؤ کے ہوتے ہیں وقا بچانے کو کہتے ہیں فوقا اللہ اللہ ذالک یو اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے شر سے انہیں بچا لیا تو تقوا میں بچاؤ کے معنی پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آدمی ان وسائل سے بچتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا دروازہ کھولتے ہیں گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کے حکموں کو توڑنا اور اللہ تعالی کی منع کی چیزوں میں واقع ہونا یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے کیوں اللہ بادشاہ ہے اللہ کے حکم کی تعظیم ضروری ہے اور تعظیم کے ساتھ اس کی تعمیل ضروری ہے تو تقوی یہ ہے کہ ایک انسان قلب کی سطح پر اللہ سے ڈرے اس لیے کہ آپ نے فرمایا سلاد مرت آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تین مرتبہ آپ نے اس طرح سے کیا تقوی سینے میں ہوتا ہے اصلاً وہ اللہ کا خوف ہے لیکن اللہ کا خوف صرف قلب کی سطح پر اور عملی زندگی میں اس کا اظہار نہ ہو تو ایسا خوف معتبر نہیں عملی زندگی میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے ایک آدمی واقعی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے تو یہ خوف کس کام کا تو زندگی میں اگر محرمات سے اجتناب ہے تو واقعی یہ کی تکمیل ہے ورنہ تقوا ناقص ہے تو کہا کہ اُلِ <الْأَلْبَاب> کہا کہ زاد راہ ساتھ میں لے لو حاجیوں کے لیے کہا اپنے ساتھ سفر کا توشہ لے لو کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں جو لگتی ہیں سفر میں ساتھ لے لو خیر دی <تصفيق> کہا اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ سب سے بہترین زا تقویٰ والا ہے کہ دنیا کا سفر ہو یا آخرت کا دنیا کے سفر میں بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کا اہتمام کرے اپنا دیس چھوڑ کے کسی اور علاقے میں ہیں اجنبی ہیں سب لوگ کوئی پہچانتا نہیں گناہ آسان ہو جاتے ہیں تو تقویٰ چھوڑ کے نہ جائے بلکہ کھانا پینا تو بات کی چیز ہے وہ جسم کی غذا ہے وہ انسان کے جسم کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ہے موت سے اور بیماری سے بچنے کے لیے لیکن اصل بیماری تو روح کی بیماری ہے قلب کی بیماری ہے اس کے لیے ساتھ میں تکوا لے لو کیونکہ گناہ روح کو انسان کے قلب کو بیمار کر دیتے ہیں تو ساتھ میں تقوی بھی لے لو یا ایسا زاد راہ لو جو تقوی کی روشنی میں حلال ہو تکوا تکوری یا اللہ مجھ سے ڈرو و تقونی مجھ سے ڈرو اے عقلمندو مندی کا تقاضا بے فکری لا پرواہی نہیں اقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ تعالی کی معرفت ایک انسان کو اللہ سے ڈرنے والا بناتی ہے اللہ کو جتنا انسان پہچانتا ہے اتنا اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوتا ہے ماضی میں اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو گرد کر دیا اور ان کو زمین میں دفن کر دیا بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آیا اور چلے گئے کوئی ٹک نہیں پائے اللہ تعالی نے قوموں کی قوموں کو تباہ کر دیا جنہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت کی کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی ہے جو آدمی دیکھتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں کیا اور جنہیں اللہ نے ہلاک کیا ان کی شریعت کی مخالفت کی بنیاد پر نبیوں کی مخالفت کی بنیاد پر تو اگر میں نے و عملاً کوئی مخالفت کی اللہ مجھے بھی دنیا میں سزا دے سکتا ہے اللہ کی سزا آخرت میں تو ہے دنیا سے شروع ہوتی ہے تو ایک آدمی ڈرے یہ ڈرنا انسان کی عقل مندی کا تقاضا ہے کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور بالکل بریک نہیں لگاتا ہے اور گاڑی سب چھوڑ دیا اسٹیئرنگ اور سب کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی ایسے آدمی کو عقل مند نہیں کہے گا عقل مند آدمی محتاط ہوتا ہے محتاط وہی ہوتا ہے جو خطرے کا احساس رکھتا ہے احتیاط کون کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کچھ ہو جائے گا بچے کو وہاں مت جاؤ گر جاؤ گے یہ مت کرو نقصان ہوگا پورا بزنس میں پیسہ مت ڈالو نہیں چلے گا اس طرح سے مت چلو گاڑی مت چلاؤ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا انسان کو اگر خطرے کا احساس نہ ہو تو ایسا آدمی نادان ہے عقل مند آدمی وہ ہے جسے جس خطرات کا احساس ہو اور ان خطروں سے بچنے کے لیے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے یاد رکھا و اے یا عقلمندو مجھ سے ڈرو معلوم ہے کہ عقل کا تقاضا اللہ کا خوف ہے بے خوفی نہیں ایمان کا تقاضا اللہ کا خوف ہے یا یادینتقل ایمان والو اللہ سے درو ایمان کا تقاضا اللہ کا خوف ہے علم کا تقاضا اللہ کا خوف اس کی خشیت ہے انما نمایا اکش اللہ میں نبھا دی اللہ سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں علم والے ہیں معلوما کہ علم جب آتا ہے تو انسان کی بے فکری ختم ہو جاتی ہے انسان میں احتیاط اور اللہ تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے آثر کی فکر پیدا ہوتی ہے تو یہ چیز یہاں پر کہا کہ تقوی یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او فیکا بیتقو اللہ ہی او فیکا بیتقو اللہ تعالی فی سرری امرک میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی تیری تنہائی میں بھی اور تیری علانیہ ایسے حالات میں بھی جب کہ لوگوں کے درمیان ہو اندر سے بھی اور باہر سے بھی سر امریکہ و ہی سر رن و دونوں اعتبار سے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں چاہے تو لوگوں کے درمیان مسجد میں ہو یا پھر اپنے کمپارٹمنٹ میں ہو اللہ سے ڈر جو کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا تنہائی میں بھی مت کر گنا سے بچ باہر لوگوں کے مجمے میں تو اخلاق والا دیندار ہے بی بچوں کے درمیان تو ظالم ہے اور بد زبان ہے نہیں چھپے کھلے ہر حال میں اللہ سے کر کیونکہ مخلوق دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اللہ تعالی کی دیکھنے کا اللہ کے جاننے کا اللہ کے سننے کا احساس انسان کو جب ہو جائے تو اس کی زندگی تنہائی میں بھی اچھی ہوتی ہے چاہے وہ مجمے میں ہو یا تنہا ہو صحیح جیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقل محرم تکن عبد اناس اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا بندگی کی اصل کیا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہم غلام ہیں اچھا غلام کون جو مالک کی مانے مالک کا حکم مانے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکے اور واقعی انسان کا پہلا امتحان یہی تھا کہ اس سے جس چیز سے منع کیا ہے رک جاؤ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے منع کی اسی ملے جائے گا اور عموماً جو چیزیں منع ہیں ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں رغبت ہے جو چیزیں منع ہیں ان میں کہیں نہ کہیں لذت کا اور کھچاؤ کا پہلو ہے یہ تیرا امتحان ہے وَلَا اس پیڑ کے قریب مت جانا دنیا میں امتحان ہے تو رکنا کس کی وجہ سے رکتا ہے پولیس دیکھ رہی ہے سی سی ٹی وی لگا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی وجہ سے رکنا یہ انسان کو واقعی اللہ کا بندہ بناتا ہے کسی اور کی وجہ روزے میں کیا ہوتا ہے آدمی کس کی وجہ سے رک رہا ہے کوئی نہیں ہے گھر کے اندر اکیلا ہوں سامنے کھجور رکھی ہوئی ہے اور سہری کا کچھ اچھا خاصا بچا ہوا بھی ہے اب فریج کھولتا ہے دیکھتا ہے شام کے لیے ہے کہ نہیں دل بولا ہے کون دیکھ رہا ہے کھال ہے کیا ہوتا ہے اب نہیں اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا میں روزہ کیوں خراب کروں ایک دن کا روزہ خراب نہیں کرنا ہے زندگی بھر کی نیچے خراب کرنا ہے اپنے دین کو خراب کرنا ہے نہیں تو ایک انسان حلال سے بچتا ہے حرام سے ممبا بولا اس کو بچنا چاہیے حلال سے کس کی وجہ سے بچا اللہ کی وجہ سے حرام سے کس کی وجہ سے بچنا چاہیے اللہ کی وجہ سے تو ایک انسان واقعی بہترین بندہ کب بنتا ہے اللہ نے منع کیا خلاص دل چاہ رہا ہے کہ کھاؤ پیوں لوں پہنوں نہیں دل چاہ رہا ہے کہ گانے سنوں نہیں دل چاہ رہا ہے فلمیں دیکھو نہیں دل چاہ رہا ہے زبان غلط استعمال کروں نہیں کیوں نہیں اللہ نے منع کیا ارے کیا غلط ہے اس کے اندر نہیں بس اللہ نے منع کیا سمجھ میں آئے نہ الناس سب سے بہترین بندہ تو بن جائے گا عبادت گزار بندہ جب تو اللہ کی حرام چیزوں سے بچے بلکہ اللہ تعالی کی ولایت تقوا پر ملتی ہے منمانی پر خواہش کی پیروی پر نہیں اللہ تعالی اللہ ان اولیا اللہ اللہ فن اللہ تخور خبردار اللہ کے اولیا ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین نہ خوف ہے مستقبل کا نہ غم ہوگا ماضی کا نہ سزا نہ محرومی مستقبل کی سزا نہیں کوئی اندیشہ نہیں اور ماضی میں کھونے کا غم نہیں اس سے بہتر اللہ عطا کرے گا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہدین آ منو وہ کون ہے یہ لوگ کون اللہ کے ولی ہیں اللہ نے کہا دو باتیں ان میں ہیں نمبر ایک الدین آ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وہ کان اور تقوی شیار زندگی گزارتے رہے پرہیزگاری کے ساتھ اللہ سے ڈر کر برائیوں سے بچنے والے بنے رہے قلب کی سطح پر ایمان زندگی میں ایمان ہو اللہ کی تمام باتوں پر یقین اور توحید کا اہتمام اللہ کا مقام کسی کو نہیں دینا آ اللہ اور اس کے رسول کی تمام خبروں کو تسلیم کرنا اس پر یقین کرنا اس کو قبول کرنا وہ اور عملی سطح پر وہ پرہیزگار تھے بچتے تھے ہر اس کام سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ کون ہے اللہ کے ولی الٹی سیدھی حرکتیں دکھانے والے نہیں بغل میں ہاتھ ڈال کے ڈالر نکالتے ہیں امریکہ کے جس کو ولی نہیں کہتے ہیں ولی کون ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کی زندگی میں تقوی دکھائی دیتا ہے نمازیں چھوڑتا ہے یا اللہ کا ولی ہوگا یہ بابا دل کی نماز پڑھتے ہیں دل کا کھانا کبھی کھاتے ہیں دیکھیے آپ یعنی کتنا اندھا ہوتا ہے انسان بیٹھے مرید سب صاحب نے بابا کے اب کوئی آدمی نیا آتا ہے نیو کمر ہوتا نماز بابا نماز نہیں پڑھتے بولے تو رے بابا تجھ کو لیکن ابھی مکہ میں مکہ میں گئے پڑھ کے آئے تجھ کو یہاں دکھ رہے لیکن وہاں بھی ہو پھر تھوڑی دیر ہوتی چلو مسجد ختم کیا ہوا بابا کا کھانے کا ٹائم ہوا ارے کھانے کے لیے کیوں نہیں جاتے جیسے نماز کے لیے گئے یہی بیٹھ رہے لیکن کھا کے بھی آ بدتمیز بابا کے شان میں گستاگی کرتا ہے نکل باہر سے دھوکے باز دھوکے گئے شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ کوئی شریعت کا لحاظ ہے نہ نمازوں کا کوئی پتہ ہے نہ زبان نہ علم دین کا کچھ ہے ایک مسئلہ پوچھے تو معلوم نہیں ہوگا ہمارے ہاں پر ایک صاحب نے کہا کیونکہ وارث صاحب کے بارے بتا رہے تھے مہدوی فرقے کے تھے پہلے اب الحمد للہ سالفی ہیں کہا کہ پیر صاحب بیٹھے تھے ان کے والد صاحب نے ایک سوال پوچھا تو سات والے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ, کیوں سوال پوچھ رہا ہوں؟ کہ اتنے سال سے ہم نے نہیں پوچھا تو کہاں سے پوچھ رہا ہے اتنے سال سے ہم نے نہیں پوچھا تو کہاں سے پوچھ رہا ہے سوچئے یعنی ان کے نزدیک مرید بننے کا مطلب یہ پوچھنا نہیں پوچھنا نہیں جو مرید پیر کی اڑٹی بھی سیدھی ہوتی ہے یہ تقویٰ نہیں ہے تخوا یہ ودایت نہیں ہے تو تقوی والا آدمی ہی ولی ہوتا ہے اسی لیے عزت اللہ کے یہاں کس کے لیے ہے جو تقوی شعار کو عزت کے لائق وہ ہے ماں دولت خوبصورتی صحت دنیا کا عہدہ نہیں ان اکرمکم عند اللہ گم تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق شرق والا عزت والا اللہ کی نزدیک کون ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے پھر چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ بدسورت حبشی ہو چاہے مفلس ہو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس اللہ اور اس کا دین ہے تو ایسا آدمی اللہ کا ولی ہے تو کہا ان نہ اکرم اکم ان میں سب سے زیادہ شرف والا وہ ہے جو تمہیں زیادہ تقوی والا ہے تو معلومہ کہ تقوی اصل شرف انسان کا مال و دولت اور دنیا کی ڈگریاں نہیں انجینئر ہے ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اللہ کے نزدیک انجینئر بننے سے مقام ملتا انجینئر ہو تکوا والا ہو اب مقام ملے گا ڈاکٹر ہو تکوا والا ہو ٹیچر ہو تکوا والا ہو مکینک ہے تکوا والا ہو تو یہ شرک والا ہے چاہے غریب کیوں چاہے غریب کیوں نہ تو پہلی چیز بتائی کیا ہے تما کنت نمبر دو وہ اتبئی اطلح سنا تم کو برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیں وہ نیکی اس برائی کو مٹا مالوا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم کو جن بری باتوں سے بڑے بڑے گنا سے منع کیا گیا ہے ان سے تم اجتناب کرتے رہو بچتے رہو نب فران کم سئی آتی ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کا کفارہ کر دیں گے ان نیکیوں جو نیکیاں تم کرتے ہو ان کے بدلے ان برائیوں کو مٹا دیں اپنی طرف سے کفارہ کر دیں گے تو معلوم کے بڑے گناہوں سے بچنے والے کے چھوٹی غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جسے اللہ نے فرمایا ان السیئات نیکیا برائیوں کو مٹا دیتی ہے جب آدمی وزو کرتا ہے مثلا تو وضو کرتا ہے تو وضو کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ جڑتے ہیں مسجد کی طرف چلتا ہے ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے تو جیسے جتنی نیکیاں آدمی کرتا ہے اللہ تعالی ایسا رحیم ہے وہ سخی ہے کریم ہے کہ وہ بندے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو نیکی تو دیتا ہی دیتا ہے لیکن اس کے گنا کو بھی معاف کر دیتا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں کہ نیکی سے گناہوں کا مٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلوات الخمس والجمعہ الیلیل جمعہ ورمضان الیلیل رمضان پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الكبائر اس ساری چیزیں درمیان میں ہونے والی غلطیوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہ سے بچتا رہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی بدولت ان چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے شرط یہ کہ آدمی بڑا گناہ نہ کرے بڑا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے تو یہ مسلم کی روایت ہے بلکہ بڑا گناہ کریں تو کفارے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یکفر اللہ به من الخطایا و یزید فی کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اللہ تعالی اس کی بنیاد پر گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے گناہوں کو مٹاتا ہے اور یعنی خطاء کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے کیا ہے وہ نیکی اس الوضوء اہدو الوضوء علی المکروحات کراہت کی حالتوں میں پورا پورا وضو کرنا سردی کے دن چل رہے ہیں کامل وضو کرنا وضو پورا کرنے سے جینی چورانا کامل وضو کرنا وہ کسرت الخط اور مسجد کی طرف کئی قدم چل کے جانا کثرت اقدام کئی قدم یعنی دور مسجد ہے یا بار بار مسجد جانا الى المساجد وانتظار مساجد بعد ترسل اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ابن ابن نماز نے اس کو روایت کیا ہے اور اس باب میں اور بھی عہدی سے آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نیکیوں سے مسجد کی طرف جانا کامل وضو کرنا اور نمازوں کا انتظار کرنا اللہ تعالیٰ ان کے بدلے نیکیاں بڑھاتا ہے اور گناہ کو مٹاتا ہے تو ایک انسان سے جب غلطی ہو جائے تو اس کے بدلے وہ بھلائی کر لیں وہ اس کو مٹا دے گی علماء نے کہا ایک تو یہ کہ فی نفس ہی اس کے نام اعمال سے مٹا دے گی یہ بھی ممکن ہے یا وہ بھلائی قیامت کے دن اس کے گناہوں کے مقابلے میں جب آئے گی تو اس کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے وہ گویا کہ کل عدم ہو جائے گا میزان میں نیکی جب تلے گی تو اس کی بالمقابل برائی جو ہوگی اس کے لیے کیا ہوگا یہ نیکی اس کے مقابلے میں غالب آئے گی دونوں باتیں علماء نے کہیں ہیں تو ظاہر ہی اس کا راجے ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کرتا ہے یمحو کا جو لفظ آیا ہے مٹا دینے کے لیے ہوتا ہے یمحو اللہ بہین الخط کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ بعض روایتوں سے جیسے نمازوں وغیرہ کو اگر صحیح ڈھنگ سے آدمی پڑھے تو شیخ البانی وغیرہ نے کہا کہ اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں جیسے حج کے بارے میں اور نماز کے بارے میں آیا ہے کہ ایک آدمی اگر دن رات میں پانچ نمازیں پڑھے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم میں فرمایا کہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کے گھر کے باہر ایک نہر ہے اور اس میں وہ دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے آپ نے فرمایا حالیبقی منداری حال کا منداران شعین من کیا یہ چیز یہ پانچ مرتبہ غسل کرنا اس پر کوئی گندگی چھوڑے گی یہ چیز اس پر کوئی گندگی باقی رہے گی کا کہ نہیں اللہ کے رسول لابقی منداران شعین کا مطلب سلوات الخمس اللہ بہن القطع یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے قطاؤں کو مٹا دیتا ہے جب آدمی غسل کر کے باہر نکلتا ہے اور حبیث میں کہ کوئی اس پر گندگی باقی نہیں رہے گی تو پھر وہ کیسے اس پر گناہ باقی رہیں گے اس سے بھی بعض علماء نے استدلال کیا یا جسے حج کی مثال ہے کہ ایسا لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا تو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا گناہ کے ساتھ آتا ہے نہیں شرط یہ ہے کہ وہ اچھے سے کرے اور اگر غور کرے آدمی تو نماز میں اللہ تنفسی ظلمن قطیرہ آدمی پڑھتا ہے اس میں اگر شعور کے ساتھ اس کو پڑھیں تو یہ خود اس کے لیے توبہ استحفال ہو جائے گا تو اس کے گناہ توبہ سے ویسے بھی معاف ہو جائیں گے تو معلوم کی نماز میں آدمی کا دھیان ہونا چاہیے اور جو مانگ رہا ہے جو پڑھ رہا ہے اس کو وہ سمجھ کے اپنی طلب کے ساتھ پڑھیں نہ کہ بس رسمی کلمات زبان سے نکال دیں نمبر تین اخلاق حسن اخلاق آپ نے کم احاسی حکم تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں تم میں بہتر ہو پہلی چیز کیا بیان کی تکوا کا اہتمام کرو لیکن تقوا کا دائمی اہتمام انسان سے نہیں ہو پاتا کلو ابن آدما آدم کی اولاد فتح کار ہے تو تقوا کبھی کبھی مجروح ہوتا ہے اس سے انسان سے غلطیاں لغزشیں ہوتی ہیں تو تقوا کا مطالبہ یہ ہے تقوا کا تقاضا یہ ہے لغزش ہو جائے تو فوراً تدارک اس کا کریں بھرپائی کر لیں اس لغزش میں باقی نہ رہیں اس کے اثر کو زائل زائل کرنے کی فکر کریں اور تیسری چیز بتائی کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے آپ نے فرما نام انخیاری حکم اخلاق تم نے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہوں امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اچھا اخلاق کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا کہ کیا ہوتا ہے اچھا اخلاق کہا تین چیزیں ہوا اچھا اخلاق کیا ہے تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک بست الوجھ لوگوں سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا خوش مزاجی کے ساتھ ملنا مہمان آ گئے آپ کے گھر پہ بتا کے نہیں آیا اب آپ اس کا چہرہ گھور رہے ہیں کیوں آیا تھا؟ کوئی راستے میں مل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تو پہلے سلام کرتا ہے میں پہلے کروں بس سلوج ملاقات بھی خوش مزاجی سے ملنا چاہے آپ کو کتنا ہی ٹینشن ہو گھر میں جو بھی ہوا ہو آپ کی بھائی آپ باہر تھوڑی نہ اس کا غصہ اتاریں گے وہ آپ کا گھر کا معاملہ ہے باہر کوئی آپ سے ملتا ہے اچھے سے ملنا اسے. اس کا اکرام کرنا خوشی کا اظہار کرنا مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی نہیں ہے یہ بھی سدقہ ہے ابتسم کافی کا صدقہ حدیث میں ہے تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے تیرا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے کا وہ بسل وجه وبذل المعروف اور لوگوں پر معروف کو خرچ کرنا مال ہے کوئی نعمت اپ کے پاس ہے اپ دوسروں پر اس کو خرچ کریں بذل المعروف کف اور لوگوں سے اپنی تکلیف یا تکلیف کو روک لینا لوگوں کو تکلیف سے بچانا تو خیر دینا شر سے محفوظ کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا بعض اوقات آدمی احسان کرتا ہے نقصان سے بچاتا ہے لیکن بدتمیزی کرتا ہے احسان جتاتا ہے اکڑتا ہے گمنڈ کرتا ہے نہیں خوش اخلاقی سے پیش آنا خوش مزاجی سے ملنا اور بھلائی اپنے پاس جو ہے ان کو دینا وہاں رکھنا امین فقون اور جو شر کی چیزیں چاہے ہمارا شر ہو یا کوئی اور شر ہو اس سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا یہ تین چیزیں اچھا اخلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان سے جوڑا ہے آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمان آسن خلقا ایمان میں سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جو لوگوں میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں ایمان والوں میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں دوسروں سے بہتر معلومات کہ اخلاق اور ایمان کا باہم ربط ہے اخلاق کا بگاڑ ایمان کا بگاڑ ہے اخلاق کا بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہے اور اخلاق کا سورنا ایمان کے سورنے کی علامت ہے ایک انسان کا اخلاق اچھا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان اچھا ہے لہذا اکمل المنین ایمان خلقا کام تر ایمان والے مومنین میں سے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہوں بلکہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے اس کا ترازو کا پردہ نیکیوں والا جھکے کب جکتا ہے پردا جب اس میں وزن زیادہ ہو زیادہ وزن والی چیز کون سی ہے اچھا اخلاق اچھا اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا آپ نے فرماس کوئی چیز نہیں جو ترازو میں بھاری ہو وزنی ہو اچھے اخلاق سے بڑھ کے اچھے اخلاق سے بڑھ کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پرڑے میں وزن کے اعتبار سے زیادہ بھاری ہو کیا جاتا اس میں روزانہ کتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں اچھے اخلاق سے آدمی پیش آئے کیا نقصان ہے کیا کمی ہوتی ہے تو آدمی اچھے اخلاق سے, لوگوں سے پیش آئے اور جہاں وہ خیر لوگوں کو سکتا سکتا ہے دے شر سے بچائے بچا بارے فرماتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تقوی اور اچھے اخلاق کو جمع کیا لان تقو اللہ یصلح ما بین العبد و بین ربه اس لیے کہ تقوی بندے اور اس کے رب کے درمیان معاملے کو صحیح کرتا ہے بندے اور رب کے معاملے کو تعلق کو صحیح کرتا ہے و حسن الخلق یصلح ما بینه و بین خلقہ اور اچھا اخلاق بندے اور بندوں کے درمیان کے تعلق کو صحیح کرتا ہے تقوا سے کس کے ساتھ تعلق صحیح ہوتا ہے اللہ سے اللہ کے حکم مانیں گے اللہ سے تعلق صحیح ہوگا لوگوں سے اچھا سلوک کریں گے لوگوں سے تعلق صحیح ہوگا تو ایک ایسی حدیث آپ نے بتا دی جس کے اندر اللہ سے بھی ہمارا تعلق صحیح ہو جائے اور بندوں سے بھی ہمارا تعلق صحیح ہو جائے کہتے ہیں تک وہ اللہ کی له محبت اللہ اللہ سے ڈرنا تقوا کا اہتمام کرنا اللہ کی محبت کو واجب کر دیتا ہے اللہ کی محبت مل کے رہے گی اس کو وہ خوشن رخو رکے محبت ہی اور اچھا اخلاق لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے لوگوں کو اس کی محبت پر آمادہ کرتا ہے تو انسان تقوا کے ذریعے اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اچھے اخلاق کے ذریعے بندوں کا محبوب ہوتا ہے اور کیسے ہی ایک انسان خالق اور مخلوق دونوں کی نزدیک محبوب ہو گیا لیکن غرض اس کی کیا ہو اللہ کی لبا الفوائد میں ابن قیم نے بات کہی ہے حدیث نمبر انیس اللہ فر توکل اور عقید قضاء و قدر ان اب العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا غلامو إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسطعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن, وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه التلمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير التلمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الوسر يسرى بڑی علی صحیح ہے علیم شانیس ہے بہت اتنے تھوڑے وقت میں اس کو سمجھانا بخل ہے لیکن کچھ باتیں اس میں سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اس میں سے ہر ہر بات ایک بہت بڑا علم کا باب ہے تقریباً آٹھ سے لے کر دس باتیں اس کے اندر ہیں سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے ابوالعباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں ان سے روایتیں فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے کہا اے لڑکے انی اعلمک کلمات میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجہد تو جہاد اللہ کی عبادت کر تو سے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سالت فاسال اللہ جب تم مانگے اللہ سے مانگ جب تجھے مدد کی ضرورت اللہ سے مدد طلب کر وعلم ان تعالی بشی جان لے کے سارے لوگ اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں لم اناؤ کا اللہ بشعین قد کا تب اللہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ ان اجتماع اعلی کبھی اور اگر سب جمع ہو جائیں تجھے کسی چیز میں نقصان پہنچانے کے لیے لم یا گرخ قد قد قد قد قد اللہ بشین والے وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے رخ یات القلام قلم اٹھا لیے گئے وہ جب اور صحیح پہ سوکھ گئے اس حدیث کو امامت مدی نے روایت کیا ہے رواب الترمذی وقال حدیث حسن صحیح اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور فی روایہ غیر الترمذی اور امام ترمذی کے علاوہ دوسری ایک روایت میں ہے موسیٰ احمد اور دوسری کتابوں میں روایت ہے احفظ اللہ تجدہ امامك اللہ کی حفاظت کر اللہ کا لحاظ کر تجدہ امامك تجدہ امامك تجدہ امامك سے اپنے سامنے پائے گا تعرف اللہ فر رخا یہ عرفت فی شدہ۔ آسودگی کے حالات میں اچھے حالات میں اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو پہچان یعرف فی شدت شدت کے حالات میں تجھ کو پہچانے کا. وَعلم انما لم اچھی طرح جان لے کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی ملنے والی نہیں تھی وماصاب اور جو تجھے پہنچی ہے راحت تکلیف جو ملا ہے اس سے چوکنے والا نہیں تھا وہ نسرا صبر اچھی طرح جان لے کہ مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے وہ انفورا جماعل کرب اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے وہ انمل اسری اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے مشقت کے ساتھ آسانی ہے اس حدیث میں کئی باتیں ہیں احفظ اللہ احفظ سب سے پہلی بات اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا ہم اللہ کی حفاظت کریں نہیں اللہ کی حفاظت کر اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کے عوامر کی حفاظت کر اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی حفاظت کر جسے اللہ نے فرمایا حافظو علی حفاظت کرو نمازوں کی خصوصاً درمیانی نماز اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا نمازوں کی حفاظت کرنا یہ معمورات میں سے ہے یا جیسے من, قل اغدو من ویحفظ ذالک می اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ تاکیدگی کی چیز ہے تو اپنی شرمگاہوں کی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا زنا سے بے حیائی کو دیکھنے سے حفاظت کرنا اللہ کے احکام کی عوامل کی اور نوازی کی اللہ کے دین کی اللہ کی شریعت کی اللہ کا لحاظ رکھنا اللہ کے حکم میں جیسے اللہ نے فرمایا ان تنسر اللہ انصر کو. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اگر تم ایسا کرو گے اللہ, اللہ مدد کی ضرورت ہے ہماری اللہ محتاج ہماری مدد نہیں اللہ کے دین کی مدد کرو گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے تم اسے پورا کرو میں بھی وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے تم کاج کا عہد پورا کرو میں تمہاری نصرت کا عہد پورا کروں گا تمہاری حفاظت کا عہد پورا کروں گا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بندے کی حفاظت اللہ کے احکام کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہے اس وقت تک جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کی شریر کی حفاظت کر رہا ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب اس کی پکڑ اس کی ناراضگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اب وہ محفوظ نہیں رہا احفظ احباد اللہ یہ اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا ابن اللہ فرماتے ہیں لحاظ رکھ اللہ کی اللہ رک اللہ کی تعاد کر کے اللہ کی فرما برداری سے وہ اپنی رعایت کے ذریعے نگرانی اپنی سرپرستی کے ذریعے سے تیری عفادت کرے گا فاطا بمتیتا عوامری وناب نواہی احاطک بمعقبات جب تو اللہ کے حکم کو پورا کر کے اس کی منع کیوئی چیزوں سے بچ کے اس کی فرما برداری کرے گا تو پھر وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تیری حفاظت کرے گا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَهُمْ عَقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَضُونَهُ مِّنْ اَمْرِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے اس کے لیے فرشتے ہوتے ہیں آگے پیچھے اور اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اگر تو اللہ تعالی کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالی تیری حفاظت کرے گا کہ ہماری حفاظت اس میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اس کو اپنی زندگیوں میں برباد کرنے سے اپنے گھروں میں اپنی دکانوں میں اپنی راحت کے اوقات میں اپنے تجارت کے اوقات میں اللہ کے دین کو برباد کرنے سے بچیں اس کو محفوظ رکھیں ضائع ہونے سے بیوی بچوں میں ضائع ہونے سے بچائیں تو پھر اس میں ہماری حفاظت ہے احلّہ اللہ یا تو اللہ کی حفاظت کرو تیری حفاظت کرے گا تجزو تجاحک دوسرا جملہ کیا ہے اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کے حکموں کو محفوظ رکھ ائت کر اپنے سامنے پائے گا تجاہت ہو تجاحک میں ایسا کیوں کہ مساف ارنل انسان مستقل ایک سفر میں ہے چلا جا رہا ہے آخرت کی طرف جا رہا ہے وہ ان الر بکل انسان سفر میں مستقل ہے اور انما اور مسافر جو بھی چاہتا وہ اپنے سامنے سامنے اس, اس کو سامنے بڑھتے جانا ہے, بڑھتے جانا ہے یا تک کی منزل کہ ویم جہاں بھی تیرا قصد ہو جہاں بھی تو ہو جہاں بھی تیرے توجہات ہو اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ کی حفاظت اس کی نسرت کو تو اپنے ساتھ پائے گا اللہ کی مدد تیرے سامنے ہوگی اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ کی نسرت کو اللہ کی حفاظت کو اللہ کی مدد کو تو اپنے سامنے پائے گا تو یہاں پر کہا کہ اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا ادا سل تبس اللہ وہ ادس تبستا جب تو کچھ مانگے اللہ سے مان جب مدد چاہیں اللہ سے مدد چاہ دونوں میں قدر فرق ہے پورا کچھ چاہیے تیرے بس کی بات نہیں اے اللہ جنت دے اہ مفرت مغفرت کر اے اللہ رزق میں برکت دے رسک میں برکت آپ کے ہاتھ میں ہے اے اللہ اولاد دے اے اللہ فلاں چیز دے تو انسان بیمار ہوں شفا دے سارے ڈاکٹر ٹرائی کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اب تو ہی شپا دے سمندر میں ہیں کشتی ڈوب رہی ہے اے اللہ بچا کوئی نہیں ہے بچانے والا سل چیز آدمی اللہ سے مانگے کوئی چیز اللہ سے مانگے کس سے مانگے اللہ سے مانگے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھی کچھ کرتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے اس کوشش میں کمی ہوتی ہے نتائج دکھائی نہیں دیتے اس کوشش سے تو اس میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے کس کی مدد چاہیے اللہ کی اذا التا فس آل اللہ و اداس فس تعین بلّہ جب تو سوال کرے اللہ سے مان اور جب تجھے مدد کی ضرورت ہو کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے اپنی طاقت پر تو میں کر رہا ہوں لیکن تیری مدد بھی چاہیے تو اے اللہ میری مدد کر وہ جب تجھے مدد کی ضرورت ہو مدد چاہیں اللہ سے مدد مانگ اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل اس سے مانگو اللہ کا فضل اس سے مانگو اللہ کے پاس ہے اللہ جس کو چاہے عطا کرے اللہ کا فضل اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے یا جیسے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں دین میں دنیا میں عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں اگرچہ ہم عبادت کر رہے ہیں ہمارا فعل ہے لیکن اس عبادت میں ہم اپنے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تو اس عبادت میں بھی ہماری مدد کر ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں تو اگر ہماری مدد نہ کریں تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے اسی لیے مہاد نے جبل کو کیا دعا سکھائی اللہ آئنی اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے و شکرک و دیکر عبادتک اے اللہ میری مدد کر اللہ ذکرک تجھ کو یاد کرنے میں تیرے ذکر پر میری مدد کر کے میں تجھے یاد کروں و شکرک تیری نعمتوں پر تیرا شکر کروں وہ حسن اور تیری عبادتوں کو بہترین طور پر میں کروں احسن طریق پر تیری عبادت میں کروں اس میں تو میری مدد کر بعض ماں کی عبادت میں بھی بندہ جو کہ مقصود حیات ہے اس میں بھی بندہ اللہ تعالی کی اعانت کا محتاج ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں بھی تیری مدد کے محتاج ہیں باقی ضروریات تو ہیں ہی ہے اس میں محتاج تو ہیں لیکن اس عبادت میں جو کہ ہمارا فعل ہے اس میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج اچھی طرح جان لے کہ سارے لوگ مل کر اگر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفے کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اگر سب مل کے بھی تجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے ضرر پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے برر کے تکلیف کے جو اللہ تعالی نے تجھ پر لکھ دیا ہے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے الاقلام وجفت جفت الصحب قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفہ جس پر لکھا جاتا ہے تقدیر کا نوشتہ جو بھی تقدیر اس میں لکھی جاتی ہے سیاہی اس کی سوک گئی اس کی سیاہی سوکھ گئی اس میں بتایا گیا کہ مومن کو لوگوں سے تنا لوگوں کا خوف نہیں رکھنا چاہیے کیا ہو جائے گا معلوم نہیں فلا قانون پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے اس کی ایک حد ہے فکر کرنے کی اندیشے کی کوشش کی احتیاط کی سب لیکن اس کو رب نہ بنا لے کسی بادشاہ کو کسی حاکم کو آدمی رب نہ بنا لے موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے رات راتوں رات نکلنے کا حکم دیا پھر پیچھے سے آ گیا پکڑنے کے لیے پلما تارا الجمان جب دونوں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم اور پراون کا لشکر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے آمنے سامنے بالکل ایک دوسرے کی نگاہ کی حدود میں آ گئے پلما تارا موسیٰ علیہ السلام کی سات کا پکڑے گئے اندرکون ہم تو پکڑے گئے قَالَ قَال اِنَّ مَعْ <سَيَحْدِين> میرا رب میرے ساتھ ہے کو رہنمائی دے گا میرا رب میرے ساتھ ہے اتنا حال ہے دکھائی دے رہا فرآن ایسا ڈینجر ہے فرآن کتنا خطرناک ہے بچوں کو قتل کرنے والا کتنا یعنی سخت دل ہوگا جو بچوں کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا ہم کو کیا چھوڑے گا وہ اور سامنے کیا ہے دریا پیچھے کون فرون صاحب پکڑنے کے لیے آ گیا پوری فوج کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ اور سب دم تیار اور بھاگنے والا جب پکڑا جاتا ہے تو غصہ اس پہ زیادہ آتا ہے موسے علیہ السلام نے کیا کہا نہیں کون پکڑے گئے نہ دیکھو کام کا چپ نکلے وہ لوگ یہاں اچھا بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اب تو پکڑے گئے گئے کام سے ہم لوگ کہا کلا میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے راہ سجھائے گا یہ یقین انسان کا ہونا چاہیے دکھائی دے کہ ساری حلاقت کے ساری ہلاکت کے اسباب چاروں طرف سے جمع ہے ان سپد جمع لگوں پکشا سے بھی لوگوں نے کیا کہا سارے سبھی نے جمع ہونے تمہارے لیے دیکھو سوچ لو ڈرو تھوڑا فکر کرو اس بارے میں ٹینشن لو انہوں نے کیا کہا نہیں ہزب اللہ و نعم الوکی اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہ ہمارا بہتر کار ساز ہے اللہ تعالی لمحات میں وہ کرتا ہے جو صدیوں میں لوگ نہیں کر سکتے ہیں اتنی بڑی فوج کے ساتھ اللہ نے فران کو پار ہونے دیا ایک حد تک راست وہی چلا جو منسا علیہ السلام کا ہے لیکن منسا علیہ السلام پار ہو گیا فرآن غرق ہو گیا وہ خود چل کے گیا ڈوبنے کے لیے کتنا عقل مند ہے خود چل کے اپنی ہلاکت میں ہو گیا زبردستی فرشتہ آ کے گھسیٹ رہے اس کو چلو پانی میں ڈوبنے کے لیے نہیں میں جا رہا ہوں تو بعض اوقات ایک ظالم اقدام کرتا ہے آگے بڑھتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں جو چاہتا ہوں کر رہا ہوں میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں میں غلبے کی طرف جا رہا ہوں لیکن وہ نہ صرف غلبہ بلکہ مغلوبیت بھی نہیں بلکہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم لہٰذا احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہے. لیکن اتنا پینک نہیں ہونا چاہیے حالات میں کہ آدمی ایک دم گھبرا جائے اور مصیبتوں کو اپنا رب بنا لے کہ اب تو کوئی بچانے والا ہی نہیں یہی ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے تو کہا کہ سب مل کے اگر تجھ کو نقصان پہنچانے پر آ جائیں نہیں پہنچا سکتے تقدیر کے باہر تو نہیں پہنچائیں گے نا اور اگر اللہ ہی چاہتا ہے تکلیف ہو تو پھر کون کیا کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے کسی کی اللہ ہی نے ایکسیڈنٹ لکھا ہے اللہ ہی نے کچھ بیماری لکھی ہے سارے ڈاکٹر مل کے بھی کچھ کر سکتے نہیں تو آدمی کی نگاہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے مخلوق کی طرف نہیں اور اللہ بچانا اگر چاہے تو سب اگر ہلاک کرنے کے لیے تیار ہیں کچھ نہیں کر سکتے یہ اعتماد ہمارے دلوں میں رہو ساری کوششوں کے باوجود بھی سارے خطرات اور اندیشے اور مسائل اپنی جگہ ہیں آنکھ بن کر کے بھی نہیں چل سکتا مومن لیکن یہ کہ گھبرائے نہیں ایسا کہ اللہ کو بھول جائے مسائل کے سامنے آدمی ایسا گھبرا نہ جائے کہ مسائل کے حل کرنے والے کو بھول جائے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں بلکہ کیا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے تو کسی کے ساتھ کوئی بھی ہو ہمارے ساتھ کون ہے اللہ رب العالمین ہے تو ہم کو گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن ہم اللہ کے ساتھ ہیں کیا ہم چاہتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں اللہ کے دین پر ہم ہیں اللہ کی رضا اور ہماری رضا میں محبت ہیں ہم اللہ کے دین پر راضی ہیں ہم اللہ کی شریعت پر راضی ہیں اللہ کے احکام پر ہم راضی ہیں ہم اگر اللہ کے ہیں تو اللہ ہمارا ہوگا تو یہ یہ بھی چیز سوچنے کی ہے تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تقدیر میں جو اللہ نے کسی کے لکھا ہے اس کے برخلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ چیز انسان کو بے عمل نہیں بناتی ہے یہ چیز انسان کو حوصلہ والا بناتی ہے حوصلہ مندی اس کو دیتی ہے وہ حمد رکھتا ہے کچھ نہیں ہوگا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا خلاص. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور اللہ کا بھی ضرور نہیں کرتا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں جب سب کچھ ہے وہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو ایک آدمی کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ بْنَ آدَمَ کہ اس کو ہو کما یل اگر ایک آدمی آدم کا بیٹا اپنے رزق سے ایسا بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے اپنے ہی رزق سے بچنے کی کوشش کرے رزق سے بھاگے تم فرار اختیار کرے جیسے موت سے فرار اختیار کرتا ہے تو لرا کا ہوگری اس کو ہو اس کا رزق اس کو پاگی رہے گا جیسے موت پاگی رہ جیسے موت سے فرار نہیں ویسے رزق سے بھی فرار نہیں کیونکہ موت بھی تقدیر میں ہے اور رزق بھی اجلی و عملی و شکیل اوسائی سارا تقدیر میں اس کے اللہ نے لکھا ہے تو اللہ نے جو دینا ہے وہ اللہ دے کر رہے گا اس حدیث کو امام ابو نعیم نے حافظ ابو نعیم نے الاولیاء فلیط ذکر کیا اور یہ حدیث حسن ہے تقدیر کے ماننے میں دو مرتبے ہیں ایک علم اور کتابت دو مشیت اور تخلیق اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اس نے اس کو لکھ دیا ہے چیزوں کے ہونے سے پہلے ساری چیزوں کو جانتا ہے کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں اور جو کچھ اللہ جانتا ہے اس نے لکھ دیا ہے ایک کتاب میں لوح محفوظ میں اور دوسرا مرتبہ ہے مشیت و تخلیق اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے وہی چیز وجود میں آتی ہے وہی واقعہ وجود میں آتا ہے وہی مخلوق وجود میں آتی ہے اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے نہیں چاہتا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نہ چاہے اور ہو جائے اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ چاہے اور نہ ہو اللہ آجز نہیں ہے اللہ قادر ہے اللہ کے مقابلے میں سب آجز ہیں اللہ جو چاہے کرتا ہے اور اللہ غالب ہے سب پر اللہ غالب اللہ اپنے اپنے امر پر غالب ہے کائنات میں اللہ ہی کا حکم نافذ ہوتا ہے لہذا اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے اس بات کو ماننا کہ اللہ ہی کی مشیت کائنات میں چلتی ہے سارے امور میں اللہ ہی جو چاہتا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے خالق اللہ کے ساتھ کوئی نہیں اللہ کے حکم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں اللہ کی مشیت کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں یہ ماننا تقدیر ہے علم کتابت مشیت اور مشیت کا مطلب چاہنا اور چاہ تخلیق پیدا کرنا اللہ کو معلوم ہے اس نے لکھ دیا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے جو بھی معلوم ہے لکھ دیا اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ تقدیر کے مراتب میں سے ہیں پھر کیا ہے حدیث کا جملہ تعرف رفی اللہ فرق یہ عارف کافی شدہ انسان کی فطرت میں کیا ہے مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے اور جب رات کے دن آتے ہیں تو اللہ بھول جاتا ہے اچھے دن جب آتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے لیکن بری حالت ہوتی ہے پریشانی بیماری فقر و فاقا مصیبت مظلومیت تب اللہ یاد آتا ہے اور انسان کی فطرت میں لیکن انسان کو اس سے اونچا اٹھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا بنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے پہ راغب ہونے والا بنے ان راج روم مصیبت میں بھی اور مصیبت میں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہو اور رات میں شکر کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ تو تعرف اللہ رفا یہ عارف کفی شدت ہے تو اللہ کو پہچان رفا کے حالات میں کشادی راحت خوشی کے حالات میں یہ عارف کفی شدت وہ تجھے پہچانے گا شدت کے حالات میں یہ بطور جزا ہے ورنہ علماء نے کہا ہے کہ معرفت اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے کیونکہ معرفت سے پہلے عدم یعنی جہل ہوتا ہے لیکن علم سے پہلے جہاز ضروری نہیں لیکن معرفت سے پہلے لا علم ہوتی ہے لیکن یہاں بطور جزا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تو پہچان اللہ کو اللہ بھی کو پہچانے گا کہ تیرے ساتھ معاملہ وہی کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تیرے مسائل کو حل کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منسر رہو, من رہو ربی جو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے شدت کے حالات میں تکلیف کے حالات میں مصیبت کے حالات میں فل یوگا رخا اسے چاہیے کہ وہ کشادگی کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے سب کچھ ہے مانگنے کی کیا ضرورت ہے اللہ معی بیماری آئی پھر پریشانی آئی پھر مانگ رہا اللہ سے جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا تکلیف کے حالات میں قبول ہو اسے چاہیے کہ راحت کے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے کیونکہ تو راحت کے حالات میں بھی اللہ کا محتاج ہے یہ مت سمجھ کے آپ محتاج نہیں رہا مصیبت میں ہی تجھ کو اللہ کی ضرورت ہے راحت میں نہیں اللہ تعالیٰ کب حالات کو پلٹ دے کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس کے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو راحت میں دعا کرے گا اس کی دعا زیادہ مقبول ہوگی پھر کہا علم الماختہ قلم یقلی وق جان لے کہ جو چیز تجھے چوک گئی وہ تجھ کو پہنچنے والی نہیں تھی وما اقابلم <يُخْتِيَك> یہ اسی بات کی دوسرے الفاظ میں گویا کے تکرار ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے سب مل کے بھی اس کو بدل نہیں سکتے راحت لکھی ہے حفاظت لکھی ہے تو سب مل کے تج کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر اللہ تعالی نہ چاہے اللہ نے تجھ کو تکلیف میں ڈالنا ہی لکھا ہے تو پھر سب چاہ کے بھی تجھ کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں نہیں تو جو تکلیف تجھ کو پہنچی ہے یا رات تجھ کو پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہیں تھی اور جو چیز تجھ کو نہیں پہنچی ہے تجھ کو ملنے والی نہیں تھی جو چیز تجھ سے, سے تو محروم ہو گیا وہ ملنے والی نہیں تھی تجھ کو اس میں بتایا گیا کہ انسان خواہ واقعات کے ہونے کے بعد افسوس نہ کرتا رہے کاش کے میں ایسا کرتا, کاش کے میں ایسا کرتا. کیوں اس لئے کہ آپ نے فرمایا کہ لو ان لو تب کام شیتان یہ اگر مگر شیطان کے عمل کا رستہ کھولتا ہے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا کاش کے میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا تو یہ انسان کے دل میں گویا کہ یہ بات پیدا کرتا ہے کہ تو اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتا تھا شیطان کی طرف لے جا رہا ہے کہ رب العالمین کی بجائے وہ اسباب کی طرف متوجہ ہو جائے تو کہا کہ جو چیز تجھ کو پہنچ, تجھ سے چوک گئی وہ تجھ کو پہنچنے والی نہیں تھی جو پہنچی وہ چوکنے والی نہیں تھی تو آدمی آگے بڑے زندگی میں نہیں کہ اسی میں اٹک کے رہ جائے دنیا میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کاش کہ میں یہ رستے سے نہیں جاتا وہ رستے سے جاتا جاتا تو بچ جاتا. ہو گیا ہم. اس کو کر کے واپس سے آپ صحت مند ہونے والے نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا کاش کہ میں تھوڑے وقت پہلے ہی شوگر کے بارے میں فکر فکرمند ہو جاتا کاش کہ میں پہلے ہی ایسا کرتا کاش کہ میں نے یوں نہیں کیا ہوتا کاش کہ میں جلدی دواخانے لے جاتا والی صاحب کو آدمی بعض اوقات کاش میں لگا رہتا ہے یہ یاد رکھے جو ہو گیا وہ ہونے والا تھا یہ نہیں کہ آدمی افسوس کرتا رہے اس سے ماضی تبدیل نہیں ہوتا ہے مستقبل خراب ہوتا ہے حال خراب ہوتا ہے اس کو ماضی میں چھوڑ دے آگے بڑھ ودر اللہ بلکیوں کہ اللہ کی تقدیر ہے جو اللہ نے چاہا کیا جو اللہ نے چاہا تو یہ انسان اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو صحابی سے روایت سے موقفاً لیکن فی, مر فی حکم المرکو ہے اس لئے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم غير ظالم لہم اگر اللہ تعالیٰ ساری آسان و زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ظالم نہیں ہوگا اللہ اگر عذاب دے گا تو اللہ کا فیصلہ عادل والا ہی ہوگا ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير من اعمالهم اور اگر اللہ تعالی ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ہمیشہ ان کے اعمال سے بہتر ہی ہوگی اس کی رحمت اعمال سے بہتر ہی ہوگی ولو انفقتم مثل مثل اودين ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منكم حتى تؤمنوا بالقدر اور اگر تو زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے خرچ کر دے اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقریب بھائی مان لگا ہے پتا ان کا لم یا کلی اختی و ماں آفتا کا لم یا کلیو اور اس چیز کو اگر جان نہ لے اس کو اچھے سے جان کیا کہ جو چیز تجھ کو پہنچی چوکنے والی نہیں تھی اور جو چوک گئی وہ پہنچنے والی نہیں تھی وَلَو غَيْرِ النَّارِ اگر اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر تو مرے میں میں چلا جائے گا اس جہانا روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے پھر کیا کہا صبر کرم جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور خوشادگی تکلیف کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وس برو ان اللہ صبر کرو اس لیے کہ اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وس صبر کہتے ہیں جمنے کو اللہ کے حکم پہ جمنا اللہ کی, کی منع کی چیزوں سے بچنے میں جمنا اور اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا یہ تین قسم کے صبر ہیں جو حکم دیا اس پر ٹکے رہنا جس سے منع کیا اس سے رکے رہنا یاد رہ گئے جو حکم دیا اس پر جمے رہنا جس سے منع کیا اس سے رکے رہنا بچتے رہنا اور جو تکلیف اللہ تعالی ڈالے اس پر اللہ کی شکایت نہیں کرنا اللہ سے راضی رہنا ان تین چیزوں کا نام صبر ہے ان تین چیزوں کا نام صبر ہے تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں شکایت کرنے والوں کے ساتھ نہیں یا اللہ کے حکموں کو توڑنے والے یا اللہ کی ناپرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے اللہ کی مائیت سے محروم ہو جاتا ہے یہ محیط محیط خاص خاصہ ہے جو اپنے صالحین کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور کہا کہ وہ انسر یس کہ اسر کے ساتھ یسر ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالی قرآن فرما اس لیے کہ یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو وہ کہتے ہیں تنگی کو اور یو کہتے ہیں آسانی کو امام تبری نے ابن جرید تبری نے صحیح صنعت سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں، إنما العسر العسر. العسر العسر. کہتے ہیں کہ تنگی کے پیچھے آسانی آتی ہے تنگی پر آدمی صبر کر لیں پریشانی پر آدمی صبر کر لیں جیسے رات کے بعد دن آتا ہے ویسی تکلیف کے بعد راحت آتی ہے اگر آدمی برداشت کر لیں صبر کر لیں اور اللہ سے دعا کریں حالات کے بدلنے کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو بدل دیتا ہے تو یہ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سید اللہ یوسرا عن قریب اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی کر دے گا اس تنگی کے بعد یوسرا بعد تو بی اللہ نے کہا ہے تو تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا عمر ابن خطاب رضی اللہ نے ابو عبیدہ ابن جرام رضی اللہ کو خط اس میں کہا اما بعد يَنزل يَنزل بڑی بڑی سے بڑی تکلیف تنگی شدت کسی مومن پر نازل ہو فراج اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی ضرور پیدا کرتا ہے تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی ایک تنگی دو آسانیوں پر ایک مشکل دو آسانی پر غالب نہیں آ سکتی کہ کیا, کیا فَإنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا الْعُسْرِ يُسْرًا الْعُسْرِ يُسْرًا نے کہا یوسر جو, جو ہے نا گرا ہے اس لیے وہ دو مانے جائیں گے یہ بھی ایک تفصیل علماء بن خطاب رضی اللہ کے قوال سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہا کہ ان نہ اگلی بار کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک تنگی اور تکلیف کا دروازہ کھولتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دو آسانی کے دروازے کھولتا ہے مکہ میں تنگی ہو گئی تو اس سے بہتر حالات کہاں پیدا ہوئے مدینہ میں وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی پوری یہاں تو دعوت کے لیے مشکل تھی وہاں پہ تو شریعت کے لیے سارے راستے کھل گئے غلبہ اسلام کا ہو گیا وہی بنیاد بنی یوسف علیہ السلام باپ سے محروم ہوئے کنویں میں ڈالے گئے پھر اس کے بعد عزیز مصر کے پاس گئے بک پھر اس کے بعد تومت لگی جیل میں گئے پھر کیا ہوا خواب دکھا بادشاہ کو اور اس کے بعد ایسی پوزیشن پہ پہنچ گئے تکلیف تکلیف تکلیف, تکلیف اور عزت قالنی ان ڈائریکٹ اس پوزیشن میں ہو گئے کہ مجھے خزانوں پر ذمہ دار بناؤ تو ایسا اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک تکلیف کے بعد آسانی رکھتا ہے بلکہ بعض اوقات تکلیفیں مصیبتیں ناکامیاں پریشانیاں ہی سیڑھی بن جاتی ہیں کسی کامیابی کا آدمی کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کبھی برے حالات ہی خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو یہ باتیں یاد رکھیں اور یہ حدیث نمبر انیس ہے جو ہم نے ختم کی انشاءاللہ مزید باتیں کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمی سے دعا ہے کہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم نے اس میں کہا سنا سیکھا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقدہ فرمائیں ابو الحداف اللہ علی وحمد اللہ اللہ کے تبل و کرم سے جو پندرہ دن پہلے دلی مجلس کی شروعات کی گئی ہے آج اختام کو پہنچی ہے ان پندرہ دنوں میں آپ نے بہت ساری باتیں سیکھی ہم نے سیکھی ہیں سبق کا منحج کیا ہے طریقہ کیا ہے یہ سب نے پڑھا اور سنا اور اس راستے پر چلنے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں عربی نوی کے ذریعے سے آپ نے ساری باتیں معلوم کی ہیں راستہ پر چلنا بہت اہم ہے لیکن اس راستے پر چلنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا بےحد ضروری ہے اگر آدمی اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس راستے پر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ راستے پر تو ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچ پائے گا ایک آدمی مدینہ جاتا ہے اور مدینہ ہی کے راستے پر چل رہا ہے لیکن جو راستے پر ہائی وے کے جو اصول اور ضابطے ہیں اگر ان کا خیال نہیں رکھتا ہے تو مدینہ تک پہنچنا اس کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے دو سو کی اسپیڈ میں چل رہا ہے کبھی دائیں تو کبھی بائیں تو کبھی کچھ کبھی بغیر انڈیکیٹر کے جدھر چاہتا ادھر چلتا ہے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا اس کا اس لیے جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے کے اصول اور داختے ہیں ان اصول اور داختے کو جو انسان اپناتا ہے وہی کامیاب انسان ہے لا الہ الا کل میں گنت کی چابی ہے لیکن اس چابی کے اندر دم بھی ہوتے ہیں کوئی چابی بغیر دندان دان کی نہیں ہوتی ہے تو جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تو کیونکہ اصل یہی ہے میرے بھائی کو آپ پورا قرآن یاد کر لیں پوری قطب ستہ آپ کی یاد ہو جائے پوری حدیث کی ساری کتابیں آپ یاد کر لیں ساری حدیثیں یاد کر لیں اور آپ اس پر عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصل عمل ہے میرے بھائی انسان کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے عقیدہ امام اس کا عمل جاتا ہے تو ہم نے جو کچھ سنا ہے ہماری یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے سب نے کہا کہ ماشاء اللہ شیخ کا درس بہت اچھا رہتا ہے ہے کہ نہیں ہے درس اچھا تو رہتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے کیا اس کے اوپر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ سندر کے چلے گئے بس پندرہ دن شیخ نے آپ کو دیا اپنا قیمتی وقت نکالا پرانا حدیث کی باتیں بتائی عصرت سالین کا منحج اور طریقہ بتایا سب کچھ بتایا بہت اچھا تھا شیخ کا درس لیکن کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہ آئی تو کیا فائدہ ہوا گویا کہ ہم نے وقت کو برباد کر دیا گویا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ ساری مجلسیں جو سجائی جاتی ہیں جو ورما کو یہاں بلایا جاتا ہے جو درد ہوتے ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اپنی اصلاح کریں اپنی ادھر تبدیلی پیدا کریں پہلے کا جو ہمارا معاملہ تھا اس کے بعد سونا چاہیے جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کریں گے ساری چیزیں محفوظ بھی رہیں گی اگر عمل نہیں کریں گے ساری چیزیں دائر و آباد ہو جائیں گی تو ہم اس دورے کے اختتام پر ہمارے شیخ محترم کا جو ملتے سعودی عرب کا داوتی دورہ ہوا پورے ایک مہینے کا جس پہ انہوں نے ہمیں پندرہ دن دیے ہم شیخ کے محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی صحت میں ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور یہ کتاب جو انہوں نے شیخ نے شروع کی ہے انیس حدیثیں ہوئی ہیں انشاءاللہ شاء کے مہینے میں پوری کبھی امید ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ کی شیخ ہمیں موقع دیں گے اور پھر ان جو باقی حدیثیں ہیں باقی حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے شیک کریں گے کیونکہ چالیس یا حدیثیں ہیں ابھی ہم نے صرف آزاد حاصل طے کیا ہے آدھی سے زیادہ حدیثیں تقریباً ابھی ہماری باقی ہیں تو ان اللہ اگلے دورہ میں شیخ ہم حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے مارے سامنے کریں گے شیخ کا ہم شکریہ کرتے ہیں اپنے سارے کا جنہوں نے کسی بھی طرح کا تعاون کیا اس پرام کے لیے دورے کے لیے یا جو جلوس ہمارے لیے کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے ہم ان کے علم میں عمل میں عمر میں اولاد مصن میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سزا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے آفات پر رکھے اللہ ان کے لویال کے افاظ فرمائے سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں آپ تہام حضرات کے لیے کہ ہمارے جو سامعین ہیں آپ نے وقت نکالا جو ہمارے سامیات ہیں خواتین ہیں انہوں نے بھی وقت نکالا اور الحمدللہ للہ کے اندروں شرکت کی تو اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو سب کے حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی محرت فرمائے انہیں چند اختلافی کے بعد بار بار آپ لوگوں کا شکر ادا کرنے کے بعد مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس امید کے ساتھ ان شاء اللہ آگے کے تمام پروگراموں میں ہی آپ شرکت کرتے رہیں گے الحمدللہ ہر افتل کو یہاں پر کتاب و یعنی کتاب المان کا درس ہوتا ہے ایسا نماز کے بعد اس میں بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے خواتین سے کہ شرکت فرمائیں اس طریقے کے ہر اور پیر کو ایشا کے بعد قرآن پہلی کلاس ہوتی ہے اس میں بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شرکت فرمائیں ہر مہینے میں عربی کا تیسرا مہینہ یہاں پر ماہانہ پروگرام ہوتا ہے درس ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی دورہ اہلیہ ہو ورنہ ہر مہینے کے عربی کے لحاظ سے تیسرے جمعہ کو اثر کی نماز کے بعد یہاں پر ماہانہ خطاب ہوتا ہے اس میں بھی آپ لوگوں سے شرکت درخواست کی جا رہی ہے ہمارے ہاں بچوں کا اور بچیوں کا بہترین نظم ضبط ہے ہمارے ماشاءاللہ بڑے رحما اور اس طریقے سے ہمارے مطابرین کتاب و سنت کی روشنی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظر ہم نے یہاں پر کیا ہے اس میں بھی آپ لوگوں سے خواتین سے والدین نظرات سے گزارش ہے کس موقع ونیمت جانے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے یہاں پر بھیجیں کیونکہ بچپن میں جو تعلیم و تربیت دی جاتی وہی پائیدار ہوتی ہے وہی دیر پا ہوتی ہے تو اس طریقے سے بہت سارے یہاں پر ہمدر انتظامات ہیں ان تمام چیزوں کا آپ لوگوں سے خیال رکھنے کی کی جاتی ہے اللہ تعالی ہماری نیتوں کے انخلا پیدا کرے اللہ ہمیں ہم نے جو کو سیکھا ہے ان کو عمل کرنے کی توفیق سے حامی وجداک اللہ, اللہ خیر سلحان اللہ خر اللہ خود کا واضح بولے وجداک اللہ خیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ